ایک سوال کے ذریعے آیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شاہد رضا تاری مدینت رولیہ ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں میرے مفتی صاحب سے سوال ہے کیا پتھروں کے بارے میں شریع رہنمائی فرمائیں کیا یہ نگین اسٹون کوئی حقیقت رکھتے ہیں کیا ان کا اثر ہوتا ہے ٹھنڈی یا گرم ان کے تاثر ہوتی ہے ایسا اعتقاد رکھنا ایسا اعتقاد رکھنے والے کے بارے میں کیا شریع حکم ہے کیا یہ پہننا درست ہے کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے یا حدیث میں یا بزرگان دین سے برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی السلام علیکم تو امام بی حقی نے شعب نقل فرمائی کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم علیہ اللہ نے ارشاد فرمایا تختموا بالعقیق فن مبارک مبارکیق پتھر کی انگوٹھی بناؤ کہ یہ مبارک پتھر ہے. یوں ہی کنزل مال میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تخت تم بالعقیق فعین نہ فقرہ عقیق کی انگوٹھی بناؤ بے شک یہ تنگ دستی کو دور کرتا ہے اب مانا وہ آگے کہ تنگ دستی کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے کہ پتھر تو سر درد ہوتا ہے تو پین کلر کھاتے ہیں دوائی ڈاکٹر سے جا کے لیتے ہیں جسمانی ہی امراض اگر ہوتے ہیں تو ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں نا تو کیا یہ شرک ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ کو شافی مان کر اس کو وافی مان کر وہی کفایت کرنے والا ہے وہی ہمیں وافی ہے وہی ہمارا شافی شفا دینے والا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے یہ عالم اسباب پیدا کیا ہے عالم میں اسباب پیدا کیا ہے لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آواز بآسانی آپ تک پہنچ جائے اور کہنے والے کا گلا کم تھکے اور آپ زیادہ سے زیادہ سنیں ٹھیک ہے نا یہ اسباب ہے اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے زبان سے کہتے ہیں کہتے زبان سے ہی ہیں. اس سے پھیلاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے اللہ تعالیٰ نے اگر اس دوا کے اندر شفا رکھی ہے تو شفا ملے گی خالق حقیقی مالی کے حقیقی فائل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے شفا دینا اللہ کا کام ہے سبب یہ دوائی بنتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے تو پانی کے ایک گھونٹ میں بھی شفا مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے مقدر میں شفا نہیں رکھی تو دوائیوں کی دوائیاں کھاتے جائیں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے سننے کے لیے کان عطا کیے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی وہ چاہے تو کان سنے۔ کان تو سنتے وہ چاہے تو کان دیکھیں آنکھیں بولیں اور زبان سننے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو قدرت عطا کی ہے اب یہ کہیں گے کہ آپ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قدرت ماض اللہ ایسا تو کوئی بھی شخص نہیں کہے کہ میں بول رہا ہوں تو اپنی طاقت سے بول رہا ہوں میں پیدا ہوا تو اپنی طاقت سے پیدا ہوا میں چل رہا ہوں تو اپنی طاقت سے چل رہا ہوں ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے تو پتھر کے اندر اگر تاثیر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ حضور علیہ السلّہ السلام نے جو فرمایا کہ فخرا کہ یہ فقر کو تنگ دستی کو دور کرتا ہے تو اس کے معنی بے شک یہی ہے کہ تنگ دستی یا کو دور کرنے کے معنی یہی بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفاگر اگر رکھی ہے اس کے اندر تنگ دستی کے سے دوری کے لیے آپ کے لیے سبب رکھا ہے تو ہوگا فتح و شامی علامہ سید محمد امین ابن آبدین شامی جو رد المحتار کے نام سے کتاب مشہور معروف نام ہے اس کا فرماتے ہیں قولہ ملعقیقل فرر قالفِ غرر الفقار مل اصح انَََََََََََ اللابا صفى بى فرماتے ہيں كہ غررالافكار كتاب ميں ہے کہ اور درست بھی یہی ہے کہ عقیق پتھر کی انگوٹھی بنانے میں کوئی حرج نہیں ليں علیہ صلاۃ والسلام تخطمہ بی عقيق كيوںكہ حضور علیہ صلاۃ السلام نے بھی اپنی جو آ... انگوٹھی مبارک بنائی وہ عقیق پتھر ہی کی بنائی و قال تختم بالعقیق فہ اور حضور علیہ اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی بناؤ بے شک یہ برکت والا ہے اور فرماتے والے ان نہجر و بادہ قطم یش و بلور و زجاج بعض نے یشپ بلور اور زجاج کو بھی جو ہے کا اطلاق کیا ہے کہ اس کی بھی انگوٹھی ان پتھروں کی بھی انگوٹھی بنائی جاتی ہے بنائی جا سکتی ہے بقول امام ملا خسرو کو اور فرماتے ہیں کہ صاحب در مختار نے جو فرمایا کہ ملا خسرو نے اس کی تعمیم کر دی یعنی کسی بھی پتھر کی بنا سکتے ہیں ائی اما جواز بسا ارالاخجار حی سکال اباد کلام فلحاصل تختم بالفت حلال و بظہبی وسفر حرام الحدیث و بالحجر و فی الص اللہ وسلم بین حجر و حجرین فرماتے ہیں کہ اس تعمیم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ کسی بھی پتھر کی اگر انگوٹھی بناتے ہیں تو یہ جائز ہے البتہ مرد کے حق میں چاندی کی انگوٹھی حلال ہے اور عورت کے حق میں چاندی اور سونے کی انگوٹھی حلال ہے اور مرد کے حق میں سونا یا لوہا یا پیتل وغیرہ کی انگوٹھیاں حرام ہیں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اور تمام پتھر جو ہیں وہ حلال ہیں شمس العیمہ کے اختیار کے ساتھ قاضی خان جو ایک فقی ہیں من بنقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اور آپ کے فعل مبارک کے مطابق کیونکہ حضور علیہ السلۃ والسلام کی اپنی انگوٹھی مبارک بھی عقیق کی ہے صاحب باہرالرائق شرح قنض الدقائق میں اسی حدیث تخت تم ابلعتی فعن و مبارکن کے عقیق کی انگوٹھی بناؤ بےشک یہ مبارک پتھر ہے کے تحت فرماتے ہیں و فی حاوی میں ہے ولابا سا ایتر رج الو خاطمہ فط وطن ف انچاء فصح من عقیق او یاعقوط او فیروز او فیروز او ضمرط فلابہ سبھی کہ کوئی حرج نہیں کہ کوئی مرد چاندی کی انگوٹھی بنائے اور اس کا پتھر جو ہے عقیق رکھے یا یا کا رکھے یا فیروزچ کا رکھے یا ضمرد کا, کا رکھے تو اس میں کوئی خرج نہیں ہے تو پتھروں کی تاثیر بھی اپنی جگہ پر ہوتی ہے اور عقیق یاقوت زمرد وغیرہ جو پتھر ہیں ان میں سے جو پتھر وہ چاہے ان اس کو استعمال کر سکتا ہے واللہ تعالی عالم